پلٹ ان کی طرف تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی اور ضرور ہم ان کو اس شہ سے ضلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے